جہاد کی تیاری کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جہاد کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں بڑھ چڑھ کر اس مبارک عمل میں شرکت کی کوشش کرتے تھے اور باوجود معذور ہونے کے بھی بہت سے افراد اس سعادت کو چھوڑنے پر رضامند نہ ہوتے تھے عورتیں اپنے معصوم بچوں کو پیش کرتی تھیں اور بوڑھی مائیں اپنے جوان لخت جگر بنا سوار کر میدان میں لے آتی تھیں وہاں پر منافقین جہاد میں شرکت سے ٹال مٹول کرتے تھے اور طرح طرح کے بہانے بنا کر اس مبارک عمل سے جان چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے تھے قرآن مجید نے ان کے بہانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کبھی تو وہ گرمی کو بہانہ بنا کر کہتے تھے لاتن فروف الحر ترجمہ مت کوچ کرو گرمی میں تو ان کو جواب دیا گیا کہ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے تمہیں جس جہنم میں ڈالا جائے گا اس کی گرمی بہت سخت ہے تم اس عارضی گرمی سے بچنے کی خاطر اس ہمیشہ کی سخت گرمی کو کیوں قبول کرتے ہو کبھی وہ بہانہ بناتے کہ ان نبیوتناور <عَورَة> ترجمہ ہمارے گھر کھلے ہیں یعنی غیر محفوظ تو قرآن مجید اس بہانے کو بھی رد فرما دیتا ہے وہ ماہیا بیا ترجمہ اور وہ کھلے نہیں پڑے کبھی وہ یوں کہتے کہ جہاد کہاں ہو رہا ہے اگر جہاد ہوتا تو ہم ضرور شریک ہوتے لو عالم القطبا ناکم ترجمہ اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں مگر قرآن مجید ان کے ان تمام بہانوں کو مسترد کرتا ہے لیکن وہ منافقین پھر بھی یہی رٹ لگاتے تھے کہ ہمارا تو جہاد میں نکلنے کا ارادہ ہے مگر کوئی نہ کوئی عذر آڑے آ جاتا ہے تو قرآن مجید نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ جہاد کا ارادہ کب معتبر ہوگا ورنہ ہر آدمی یہی کہے گا کہ میرا جہاد کا ارادہ ہے مگر مجھے عذر پیش آ گیا ہے اس طرح ہر آدمی ہزاروں بہانے بنا کر جہاد کو بھی ترک کر دے گا اور یہ دعویٰ بھی کرتا رہے گا کہ میرا ارادہ پکا ہے میں تو جہاد کے لیے تڑپ رہا ہوں جہاد کا شوق تو میرے رگوں پہ میں سرایت کر چکا ہے تو قرآن مجید نے ایک اصول بیان فرما دیا جس سے معذور اور غیر معذور کا پتہ چل جائے گا جس سے بہانہ بنانے والے اور سچ بولنے والوں کے درمیان فرق ہو جائے گا قرآن مجید کا اصول ملاحظہ فرمائیں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 لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور جہاد میں نکلنا پسند ہی نہیں فرمایا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو اس اصول سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے جہاد کی تیاری کی ہوئی ہے جسمانی اور عسکری طور پر وہ جہاد کے لیے بالکل تیار ہے پھر اسے عضر پیش آ گیا کہ وہ بیمار ہو گیا یا معذور ہو گیا یا اس کے پاس جہاد میں جانے کے لیے خرچہ نہیں ہے اور وہ مجاہدین کو جاتا دیکھ کر رو رہا ہے اور اس کا دل کوٹ رہا ہے مگر اس کے پاس مالی طور پر اتنی استطاعت نہیں کہ جا سکے تو وہ معذور ہے اور اس کا عذر قابل قبول ہے مگر وہ آدمی جس نے جہاد کی تیاری ہی نہیں کی باوجود استطاعت کے اس نے جہاد کے لیے کچھ سامان تیار نہیں کیا اور نہ ہی عصلی طور پر جہاد کے لوازمات کو پورا کیا پھر بہانے بنا رہا ہے تو یہ آدمی جھوٹا ہے اللہ رب العزت اس جیسے آدمی کو جہاد کے مبارک میدان میں لانا پسند ہی نہیں فرماتے اس لیے اسے عورتوں کے پاس بٹھا دیا